صلی اللہ و السلام علیک یا نبی اللہ و علی الک و اصحابک یا نور اللہ فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اچھی اچھی کے ساتھ اس مبارک رات مبارک سلسلے میں شرکت کیجیے اللہ کی رضا کے لیے حصول ثواب کے لیے اور سہان اللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اس نے جیتے جی ہمیں ایک بار پھر وہ رات اتا فرماری جس میں اس کے محبوب کی دنیا میں آمد ہوئی سہان اللہ سرکار کی آمدار کی آمد اچھے کی آمد سچے کی آمد مستفیٰ کی آمد یا سکھ کی آمد پوہا کی آمد امد دے ہے مجھ تبا مر ہر با مر ہا یار سو خدا خود مر ہاب مر ہے مجھ تبا مرح آئی شم سو دو مر چاہے بد رو در مرحبا مرحاب یار سو لے مرحبا مرحاب مرحاب یار سو لے رسو خدا مرحبا مر خبا مصطفی مرحبا مرحبا مستفی مر آج اکشملہ ہمارے ساتھ دار المدینہ کے مدنی منے بھی آئے ہیں مدنی منے بھی نعرے لگائیں گے کی آمد مرابا کی آمد مرحبا اچھے کیامت یاسین کی آمد مرابا کی سید کی آمد مرحبا, مرحبا بولو مرحبا ہبا کے بولو مرحبا ہبا کالی و سلام کی آمد پر عاشقان رسول عاشق ملاد میلاد جھوم جھوم کر خوشیاں مناتے ہیں بڑے بھی بچے بھی جوان بھی مرد بھی عورت بھی سبحان اللہ کیوں نہ خوشیاں منائیں اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا اور یاد رکھیے آشکا نے رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھنا یہ سنت الہیہ ہے جی ہاں حیران نہ ہوں میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں ارشاد ہوتا ہے لقدم تم علیکم بالمؤمنین روف ترجمہ کمزول ایمان بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گرا ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان ہیں آگے آخری آئے اس کے تفسیر میں مفتی احمد یارخہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ان ساری آیات میں اللہ تعالی نے ہمارے حضور کا میلاد شریف ارشاد فرمایا ان کی تشریف آوری اور ان کے فضائل معلوم ہوا حضور کا میلاد پڑھنا سنت اللہ ہے گزشتہ نبیوں نے بھی ان کے میلاد شریف پڑھا لہذا ملاد سنتے انبیاء ہے سنی نہ کوئی میرے سونے ن بل جی پالدا سنی ن کوئی میرے سونے ن پال بل پالدا رت باو رب نے رت باو دایا رب نے آمین دل لالدہ اللہ سل سلیادا سیدام دن بار باری جھولیاں دیوانے لائی جانے بارے باری جھولیاں دیوانے لئی جان دے نے مستانے لئی جان دے جان دے ہوئی جان در ہا مر ہا مرحبا مرحبا مر مرحبا مر مدارج نبوت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں نے سارے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو حضور کی آمد کی خبریں دیں رسول انی کا تو مجدہ سونا نے آئے ہیں رسول انی کا تو مجدہ سونا نے آئے ہیں رسول انی کا دا سنانے آئے ہیں ان کے آگے کی شادی چانے آئے ہیں یہ کس شمشاہے والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مولا مرحبا داتا مرحبا آقا مرحبا ساروح اللہ علی نبی علیہ نبی جناہ علیہ صلی اللہ علیہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی اس کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے پر اٹھائی سورہ صف آیت نمبر چھے مبشیر برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد ترجمہ کنزل ایمان ان رسول بشارت سناتا ہوں جو میرے بات تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے رسول انہیں کا تو مجدہ دا سونا نے آئے ہیں رسول انی کا تو مجدہ دا سونا آئے ہیں انی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں سنو لانا سن کریم سے نوری یہ فیصد کے دریا بہانے آئے ہیں یہ کس شم شاہے والا کی آقا مرحبا ابا مرحبا مولا مر آقا مرحبا سرکار کی آمد حضور کی آمد پور نور کی آمد سونے کی آمد مرحبا یا مستعفی مرحبا یا مستفیٰ مرحبا یا مستفیٰ اکالی سلاط و سلام کا ملاد منانا سنت الہیہ ہے اچھا میلاد کیا ہے ملاد یہ ہے کہ اکالی سلاط و سلام کی ولادت کا ذکر کرنا میلاد کیا ہے اکالی سلاط و سلام کے جو دودھ پینے کے ایام تھے ان کا ذکر خیر کرنا ملاد کیا ہے میرے اکالی سلاط والسلام نے جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایام گزارے اس کا ذکر کرنا میلاد کیا ہے جب میرے اکالی سلاط والسلام دنیا میں تشریف لائے اس وقت کیا کیا واقعات ہوئے اس کا بیان کرنا کیا کچھ ہوا خوشبویں پھیل گئی تھیں سبحان اللہ روشنیاں پھیل گئی تھیں اور میرے آقا علی سلا تو السلام نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدہ کیا تھا اپنی گناہ امت کو یاد کیا تھا اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مداح الحبیب نے اس کو یوں نظم کیا رم بی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رم بی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا حق نے فرمایا کہ بخشا سولا تو وہ جھوم کر کہتا تھا کعبہ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جب میری اکالی سلات اسلام کی آمد ہوئی نا تو خانہ کابر کے اندر تین سو ساٹھ کتنے بتے تھے تھری سکسٹی اکالی سلات و اسلام کی آمد ہوئی تو یہ بُت دڑود دڑو دڑ گر گئے کیوں گرے میرے اکالی سلاط و اسلام کی آمد کی حبت تھی الہ حضرت نے اس کو یوں نظم کیا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا مجرا کیا ہوتا ہے جھک کر سلام کرنا کسی کو سبحان اللہ ہمارے اکالی سلاط و اسلام آئے تو کعبے نے جھک کر سلام کیا کعبہ جھکا الا حضرت نے اسی کو نظم کیا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے تیری احمد تھی کہ ہاری بھر تھرا کر گر گیا کالی سلا تو سلام کی آمد ہوئی تو بت تو تھر تھرا کر گر گئے اے آشکانے رسول گھر کا جائزہ لیجئے کہ گھروں میں بت تو نہیں ہیں بت شکن بن کے آئے میرے نبی گھروں میں جو باغڑے بلے لگا رکھے ہیں یہ گھروں میں جو پکچرس آپ نے آویزاں کیے اس کو صاف نہیں کریں گے آقا قیامت آمد پر اس کو صاف کر دیں آقا علیہ تو سلام بت شکن بن کر آئے ہیں اور ان بتوں کو گرا کر توڑ کر زوردار نعرہ لگائیں مرا یا مستفی تو ملا دے کیا ہے اقالصلاسلام کی ولادت کا ذکر کرنا اس وقت کے واقعات کا ذکر کرنا اکالی صلاحت وسلام کے ایام رضاعت دودھ پینے کے ایام بیان کرنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو آپ کے ایام گزرے اس کا ذکر کرنا اور میرے اکالط اسلام کے خصائص بیان کرنا آپ کے فضائل بیان کرنا یہ ملاد ہے خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے سرکار کی آمد دلدار کی آمد سوڑے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مصطفیٰ کی آمد آمینہ کے لال کی آمد آمینہ کے دلربا کی آمد حلیمہ کے پیا کی آمد آقا آکایاتار کی آمد آکائے گو سے آدم کی آمد آکائے اعلی حضرت کی آمد آکائے امبیا کی آمد مرے ہوایا مستعفی مر مرحبا یا مستعفی مرے ہوبایا اکالی سلاط السلام کا میلاد پڑھنا میلاد بیان کرنا سنت لہیا ہے سنت انبیاء ہے سنت مصطفیٰ ہے جی ہاں خد ہمارے اکالی سلاط وسلام نے بیان فرمایا اکالی سلاط والسلام کی بارگاہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی حاضر ہوئے یہ جامع ترمیزی کی روایت کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں نبی پاک علی سلاطلام ممبر پر کھڑے فرمایا میں کون ہوں صاحب عرض کے آپ پر سلام اور اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد ہوں مدنی منو ہمارے اکالی سلاط اسلام کا نام مبارک کیا ہے محمد, محمد. آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا او جا صلی اللہ تعالی آقا اکالی سلات اسلام کے والد کا نام کیا ہے حضرت عبداللہ اللہ کیا نام ہے ہمارے عقائص اسلام کے دادا جان کا نام کیا ہے حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعلن ہو فرمایا بے شک اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان کے بہترین گروہ میں رکھا پھر انہیں دو گروہ میں کیا مجھے بہترین فرقے میں رکھا پھر ان کے قبیلے کیے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا پھر ان کے گھر بنائے تو مجھے بہترین گھر میں رکھا اور ان میں بہترین نصب والا بنایا آہ! فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں میں اس وقت بھی آخری نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر بھی تیار نہ ہوا تھا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں میں حضرت عیسی علیہ السلام کی بشارت ہوں میں اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا. آقا علیہ السلام نے اپنا میلاد بیان فرمایا تو میلاد بیان کرنا سنت مستفیٰ بھی ہے صحابہ نے بھی میلاد بنایا کیسے منایا آئیے میں آپ کو سناتا ہوں سنن نسائی جلد آٹھ صفحہ دو سو انچاس حضرت سعمہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک محفل میں تشریف لائے صحابہ سے ارشاد فرمایا ما اجلسکم کس چوز نے تمہیں یہاں لا کر بٹھایا عرض کی ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں یہ محفل یوں سجائی گئی ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہم اس کا ذکر کریں اور شکر ادا کریں فرمایا اللہ ہوں میں اجلسکوم اللہ اللہ کی قسم تم صرف اس لیے بیٹھے ہو عرض کی اللہ کی قسم ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور آپ کو اللہ تعالی نے جو نعمت بنا کر ہمارے لیے بھیجا اس کا شکر ادا کریں فرمایا میرے صحابہ میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے بلکہ بات یہ ہے کہ میرے پاس سید الملائکہ جبریل امیر آئے مجھے خبر دی تمہارے اس عمل پر اللہ تعالی فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے تو ملاد منانا سنت الہیا ملاد منانا سنت انبیاء ملاد منانا سنت مصطفیٰ ملاد منانا سنت صحابہ ہے تیرا کھاوا تری گیت گاواں یار سول تیرا کھا وی گیت گاواں یار سول تیرا میلا تو میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد سرکار کی آمد پوچھا لوگ کیا ہو گیا دل کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مصطفیٰ کی آمد یا سی کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا محمد کی آمد مرحبا اللہ علیہ وسلم احمد کی آمد مرحبا محمود کی آمد, مرحبا محمود کی آمد مرحبا مدنی چینل کے ناظری فرشتوں نے بھی میلاد منایا جی ہاں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت آیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا آسمان کے دروازے کھول دو جنت کے دروازے کھول دو سورج کو نور عظیم پہنایا گیا اللہ تعالیٰ نے اس سال جس سال اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تمام عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اولاد نریداں ہی پیدا کریں یعنی سب کو اللہ تعالی نے لڑکے عطا فرمائے یہ سب میرے نبی کے اعزاز میں تھا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے کان میں دروغۂ جنت حضرت رضوان علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بشارت ہو کسی بھی نبی کو جو علم دیا گیا وہ آپ کو عطا کر دیا گیا آپ سب سے زیادہ علم والے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین فرشتوں نے بھی ملاد منایا اور جبریل امی علی سلام نے کس طرح میلاد منایا سنیے حضرت سیدات امینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ روایت خصائص القبرہ میں بھی ہے مواہب الدنیا میں بھی ہے دلائل النبوہ میں بھی ہے کہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا تین جھنڈے نصب کیے گئے ایک مشرق میں ایک مغرب میں تیسرا کابے کی چھت پر اور حضور کی ولادت ہو گئی روحل امین گاڑا کعبے کی چھت پر جھنڈا روحل امین گاڑا کعبے کی چھت پر جھنڈا روحل امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جنڈا گول گاڑا کعبے کی چھت پہ جنڈا تار شڑا فرے صبح شبے ملا دت تار شڑا فرے صبح شبے ملا الحمدللہ الحمد للہ المدینہ میں بھی مرحبا کی دھوئے مچ رہی ہیں اشمد تو مدنی چل کے ناظرین آج تو ساری رات دومیں مچتی رہیں گی مرحبا کی بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم تو حشر تک ڈالیں گے جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ملا ہم مناتے جائیں گے سرکار کی آمد میں کی آمد میں سونے کی آمد میں حضور کی آمد میں اچھے کی آمد میں ہابا کی آمد میں ہابا میں ہبایا مصطفیٰ میں ہبایا مستعفی میں ہبایا مستعفی میں مصطفی مرحبا حبایا مصطفیٰ میں ہوایا مصطفیٰ ان شاء